وما أنفقتم من نفقة أو نظرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هيه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وفى إليكم أنتم لا تغلمون الفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يهتبهم والجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا مالک امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقرا ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی طرح کے لیے زمین میں چل پھر نہیں رکھتے کیونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے تم ان کے چہروں کی علامتوں سے ان کو پہچان سکتے ہو وہ لوگوں سے لگ الگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے اور تم جو مال خرج کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور الانیہ بھی خرج کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے اور نہ انہیں کوئی خوف لائق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا ان آیات قریبا میں بھی اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر مال کو خرچ کرنے کے کچھ احکام اور اس کے کچھ فضائل بیان فرمائے گئے ہیں سب سے پہلی آیت میں تو حکم دیا ہے کہ لذین آمنو اے ایمان والو انفکو من طیبات ما کسبتم خرچ کرو جو چیزیں تم نے کمائی ہیں ان میں سے بہتر چیزوں میں سے کچھ خرچ کرو اللہ کے وہ میں اومیما اخرجنا رقم ارض اور زمین سے ہم نے تمہارے لیے جو پیداوار نکالی ہے اس پیداوار میں سے کچھ خرچ کرو یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے خرچ کرنے کا اس میں پہلی بات تو یہ دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے یا جو کچھ تمہاری پیداوار زمین سے نکلی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو تو بتایا ہے مقصود ہے کہ سارا کا سارا خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اسی لیے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے ونا چھوڑ جائے یعنی صدقہ دینے کے بعد بھی اور اللہ تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بعد بھی اتنا باقی رہ جائے کہ جو انسان کی اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے مناسب طور پر کافی ہو دوسری بات یہ کہ اس میں دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ایک تو یہ کہ جو کچھ تم نے کمائی کی ہو کمائی کے اندر تجارت بھی آ جاتی ہے ملازمت بھی آ جاتی ہے اس کے ذریعے جو کچھ بھی کمائی کی ہو اس کا کچھ حصہ نکالو اور دوسری چیز جو اس کا ذکر ہے کہ زمین سے ہم نے تمہارے لیے جو پیداوار نکالی ہے یعنی ذری پیداوار اس کا کچھ حصہ نکالو اب ان دونوں میں بھی کچھ حصہ تو ایسا ہے جو فرض ہے جس کو زکات کہتے ہیں اس کی تو ایک معین مقدار ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ نے مقرر فرما دی ہے کہ اگر وہ نقد کی شکل میں ہے یا مال تجارت کی شکل میں ہے تو اگر وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا ہوتا ہے وہ ڈھائی فیصد زکوٰۃ میں نکالنا واجب اور فرض ہے اور جو زمین کی پیداوار ہے زری پیداوار اس میں جو قسمیں ہوتی ہیں زمینوں کی ایک اسری زمین ہوتی ہے ایک خراجی زمین ہوتی ہے تو اسری زمین کے اندر بھی جو زمینیں کے ایسی ہوں کہ جن کے اندر آپ پاشی کے لیے کوئی خاص انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ بارانی زمینیں ہوتی ہیں بارشی سے خراب ہوتی ہیں تو اس کا تو دسواں حصہ اس کی پیداوار کا نکالنا ہوتا ہے اور اگر بارانی نہیں ہے نہری یا چاہی زمین ہے جو زہر سے شراب ہوتی ہے یا کنویں سے شراب ہوتی ہے تو اس کا بیسواں حصہ نکالنا ہوتا ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے تو یہ مقدار تو فرض ہے لیکن فرض کے علاوہ جو فرض مقدار ہے اس کے علاوہ بھی اپنے معدنی کا کچھ حصہ نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا عجو ثواب ہے اور مستحب یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے زکوٰۃ نکالنے پر اتفاق نہ کرے بلکہ غیر زکوات سے بھی اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کریں ایک تو یہ بات فرمائی تیسری بات جو اس آئت میں قابل غور ہے وہ یہ کہ ہی ماں کے سب تم فرمایا کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے اس کے طیبات میں سے یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اب پاکیزہ کے دو مفہوم ہیں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ حلال ہو حرام چیز کا صدقہ جو ہے وہ صدقے کا ثواب نہیں رکھتا جیسا کہ پیچھے عرض کیا جا چکا ہے دوسرے معنی طیبات کے یہ ہیں کہ اچھی چیزیں ہوں ردی اور بیکار چیزیں نہ ہوں نکمی چیزیں نہ ہوں بلکہ ایسی چیز ہو کہ جو کارآمد ہو لینے والے کے لیے اور اس دوسرے مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں زیادہ کھول کر بیان فرما دیا ولا طیب ممولخبیس اور یہ ارادہ نہ کرو یہ نیت نہ رکھو کہ بس جو خبیث چیزیں ہیں یعنی گھٹیا چیزیں ہیں خراب چیزیں ہیں ردی اور نکمی چیزیں ہیں مل تنفقون اسی میں سے تم خرچ کرو گے یعنی جیسا کہ اردو میں مسئل مشہور ہے کہ مری ہوئی بھیڑ اللہ کے نام کی جو اپنے پاس اچھا خاصا مال موجود ہے اچھی اعلی درجے کی چیزیں بھی موجود ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کا وقت آتا ہے یا کسی غریب کو دینے کا وقت آتا ہے تو بس سڑی گلی اور نکمی اور بیکار قسم کی چیزیں دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اچھی چیزیں کوئی گھر میں رکھ لی جاتی ہیں تو اللہ جل جلو فرما رہے ہیں کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے اور پھر اس کا ایک بڑا نفسیاتی اس کی برائی نفسیاتی اندازوں بیان فرمائی کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ میں خراب اور گلی سڑی اور نکمی چیزیں ہی سرپے میں دیا کروں تو ذرا یہ سوچو کہ اگر کوئی شخص تمہیں ہلیہ دینا چاہے اور وہ گلی سڑی اور نکمی اور خراب چیزیں تمہیں لا کے میں دے دے کیا تم اس کو لینا پسند کرو گے ظاہر کا پسند نہیں کرو گے اللہ انتقبی اللہ یہ کہ تم اس کے اندر نفرت کے مارے آنکھ بیچ لو تو اس لیے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ ہمیشہ گلی سڑی اور خراب چیزیں جو ہیں وہ دیا کرو بلکہ اچھی چیزیں دیا کرو بول تم بھی آخری پی ایسا نہ ہو ایسی خراب چیزیں کہ تم اس کے خود لینے والے نہ ہو یعنی خود اگر کوئی تمہیں دے تو تم اس کو نہ لینا چاہو اور اگر لینا بھی پڑ جائے تو آنکھیں میچ کر لو تو ایسی خراب چیزیں دوسروں کو سڑکیں میں دینے سے کیا فائدہ تو حاصل اس کا یہ نکلا کہ یہ سمجھنا کہ بس ہمیشہ سڑکیں جو ہے وہ میں اپنی گھٹیا چیزوں میں سے دوں گا چلو گلی کھڑی نہ سہی لیکن جو گٹیا سے گھٹیا چیز ہے وہ نکال کر دے دی یہ بھی مناسب نہیں ہے بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ہر قسم کی سامان اپنے سے اپنے لگا دے اچھا بھی اور درمیانہ بھی اور گٹیا بھی اگر تینوں قسم کی چیزیں موجود ہیں ہاں لگتا ہے کسی کے پاس اگر صرف گٹیائی گٹیا چیزیں ہیں بڑھیا ہے ہی نہیں تو بے شک سے وہ اگر گٹیائی چیز دیتا ہے تو ان پر بھی سواب ملے گا لیکن مقصد یہ ہے کہ صرف گھٹیا ہی دینے کی نیت رکھنا کہ گھٹیا ہی دوں گا ہمیشہ اور یہ جو الفاظ ہے منہ تن اس میں عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے اس کے معنی ہے اسی میں سے تم خرچ کرو جس کے مانا یہ کہ دل میں یہ نیت رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی خرچ کریں گے تو گھٹیا ہی چیز دیں گے تو یہ ہے جو منع ہے لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی چیزیں بھی موجود ہیں درمیانی بھی موجود ہیں گٹیاں بھی موجود ہیں ہر قسم میں سے کچھ کچھ دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی مظاہرہ نہیں والم اللہ غلی الحمید اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کیونکہ بے ناز لہٰذا تمہیں جو حکم دے رہا ہے کہ تم صدقہ کرو اچھی چیزیں دیا کرو یہ کوئی اپنی احتیاج کی وجہ سے نہیں دے رہا بلکہ تمہاری فائدے کے لیے دے رہا ہے لہذا تم اس کو اپنے مفاد ہی میں سمجھو اسی کے مطابق عمل کرو اور بانی تعالی حمید ہے یعنی بذات خود قابل تعریف ہے تمام تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں لہذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کے ع حکمت کے مطابق ہے اور تمہیں اسی کے مطابق اس کے عمل کرنا چاہیے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ پیدا ہوتی ہے بعض اوقات کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں مال خرچ کر دیا صدقہ دے دیا غریب کی امداد کر دی یا کوئی اور خیر کے کام میں خرچ کر لیا تو میں تو فقیر ہو جاؤں گا میرے پاس کچھ نہیں رہے گا یہ اندیشے دل میں انسان کے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے بعض اوقات اچھے مصرف میں خرچ کرنے سے وہ محروم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بنیادی نفسیاتی کمزوری کو دور کرنے کے لیے فرماتے ہیں شیطان یا عید کہ شیطان تمہیں مفلسی سے اسے ڈراتا ہے یعنی دل میں یہ خوف پیدا کرتا ہے کہ اگر تم نے خرچ کر دیا تو کل کو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا کمی ہو جائے گی تو یہ اس لیے ڈراتا ہے تاکہ تم بعض رہو درکاہ کرنے سے یہ عیدر تمہیں فقر سے یعنی مفلیسی سے ڈراتا ہے وہ یا امرکم اور تمہیں بے حالی کے کاموں کا حکم دیتا ہے یعنی ایک طرف تو یہاں یہ کہتا ہے کہ یہ مثلاً سلقات کے اندر تم نے اگر خرچ کر دیا تو تمہارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی کل کو کہاں سے کھاؤ گے تمہارے بیو بچے کہاں سے کھائیں گے اور دوسری طرف جب بے حیائی کے کام کی نوبت آتی ہے تو اس میں خود بڑا چڑھا کر خرچ کرنے کی ترغیب دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا کام ہے اس میں خرچ کرو تو ایک طرف کار خیر میں خرچ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے دوسری طرف فضول خرچی بے حیائی کے کاموں میں کرنے کا حکم دیتا ہے تمہیں اس کا کہنا نہیں ماننا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برخلاف اللہ عید کم مغفرت عمل ہوا اور اللہ تم سے اپنے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے وہ تو تمہیں فقر سے ڈرا رہا ہے مفید سے ڈرا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم میری خوشنودی کے لیے مال خرچ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تمہارے گناہوں کی مغفرت کروں گا اور صرف مغفرت ہی نہیں کروں گا بلکہ تو میں اپنے فضل سے نوازوں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے فضل کے معنی اصل میں زیادتی کے ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز جو دوسری چیز سے زیادہ ہو اس کو فضل کہا جاتا ہے اور یہاں خاص طور پر فضل کے معنی جا رہے ہیں کہ اگر انسان کی مغفرت ہو جائے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو یہ بڑی بڑی نعمت ہے لیکن مغفرت کے بعد اللہ تبارک وطالعہ صرف مغفرت ہی پر اکتفا نہ فرمائے بلکہ اپنی طرف سے مزید انعام و اکرام دیں تو وہ ہوگئے تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ایک تو اس بات کا کہ تمہاری مغفرت کی جائے گی گناہ معاف کیے جائیں گے اور دوسری طرف یہ کہ تمہیں اور کچھ بھی دیا جائے گا اور اس اور کچھ میں بہت چیزیں شامل ہیں جنت اس میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اس میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار اس میں شامل ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اس خرچ کرنے کے سلے میں واللہ اللہ علیم اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے وسعت والا ہے لہذا اسے دینے میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی جب دے گا تو بے حساب دے گا اور علیم ہے کیونکہ باری تارہ جانتا ہے تو جاننے کے مانا یہ ہے کہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس نے دیا ہے کس نیت سے دیا ہے کس طرح دیا ہے واقعتا اللہ کی رضا مندی کے لئے دیا ہے یا ریاکاری کے لئے دیا ہے ساری باتیں اللہ تعالی جانتا ہے تو ایک طرف وہ ساری باتیں جانتا بھی ہے تو اگر تم اختلاط کے ساتھ کوئی چیز دو گے تو اپنی وسعت کے حساب سے وہ تمہیں اپنے انعام و کرم سے نوازے گا پھر فرمایا کہ یوں تل حکمت منشا بار تعالیٰ خود تو جاننے والا ہے ہی پھر جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے وہ یو تل اور جو شخص جس کو حکمت عطا کر دی گئی یعنی دانائی عطا کر دی گئی فقط اد یا خیرن تصیرہ تو اس کو بہت ساری بھلائی عطا ہو گئی حکمت کا لفظ بڑا عام اور شامل لفظ ہے اگر ایک لفظ میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو یہی کر سکتے ہیں کہ اس کے معنی ہے دانائی دانائی کی باتیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکمت ایک بڑی بھلائی کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ادا فرماتا ہے اس حکمت میں دانائی کی ساری باتیں آگے یعنی دانائی کی سمجھ بھی یہ بات کہ کون سا کام اچھا ہے کون سا برا ہے اس کی پہچان بھی اور پھر اس دانائی کی بات پر عمل کرنے کا طریقہ بھی یہ ساری باتیں حکمت کے مقوم میں داخل ہیں تو اللہ سبارک و تعالیٰ یہاں پر خاص طور سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر کسی اللہ کے بندے کو حکمت عطا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دانائی سے نواز دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شیطان کی اس قسم کی باتوں میں وہ نہیں آتا وہ شیطان جو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے مفلسی سے ڈرا رہا ہے اور دوسری طرف بے حیائی کے کاموں پر اس کو آمادہ کر کے وہاں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اس کی ان باتوں میں وہ شخص نہیں آئے گا جس کو اللہ تعالی نے حکمت عطا فرمائی ہو اور جب حکمت عطا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں یہ میرے مال میں کمی نہیں لا رہا بلکہ یہ میرے لیے ایک طرف تو آخرت میں ذخیرہ بن رہا ہے وہاں جا کر مجھے اس کا سینکڑوں گنا اجر ملنے والا ہے اور دوسری طرف یہ سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راہ میں خرچ کرنے والوں کو کبھی فکر و فاقے کا شکار نہیں بناتے دنیا کے اندر بھی ان کی مالم وسط اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں یہ حکمت اس کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتا ہے یعنی حکمت وہ چیز ہے کہ جو بظاہر بعض اوقات ظاہری اسباب سے ماورا ہو کر انسان کو صحیح راستے کی ہدایت کرتی ہے اگر گنتی کے حساب سے دیکھو تو جس نے چالیس روپے میں سے ایک روپے خرچ کر دیا تو گنتی تو اس کی کم ہو گئی انتالیس رہ گئی لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھو تو اگر سے وہ انتالیس رہ گئی لیکن اللہ تعالیٰ اس انتالیس میں جو برکت عطا فرمائیں گے اور اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ چالیس یا چالیس کا زیادہ کبھی ہو سکتا ہے یہ بات حکمت ہی سے سمجھ میں آ سکتی ہے دانائی سے سمجھ میں آ سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ دانائی عطا فرماتے ہیں ومنگ سر حکمت اور جو شخص کے جس کو حکمت عطا کر دی جائے فوقد اوتی خیر القیرہ تو اس کو بڑی بھلائی مل جاتی ہے وہ مائز ضکر اللہ اور حقیقت بات سے تو وہی لوگ سمجھتے ہیں نصیحت عادل کرتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہوں جو سمجھ کے مالک ہے یعنی جو سے جو سمجھ کے مالک نہیں ہیں وہ تو گنتی کے پیچھے پڑے رہیں گے کہ گنتی کتنی زیادہ ہوئی اور کتنی کم ہوئی لیکن جن کو اللہ تعالی نے حکمت عطا فرمائی ہے حکمت کے نتیجے میں وہ سمجھ کے مالک ہیں وہ نتیجہ داخل کرتے ہیں کہ نہیں گنتی میں چاہے کمی ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے عجر میں اضافہ ہوگا اور دنیا کے اندر اس کام میں برکت بھی ہوگی پھر آگے فرمایا ماں انفخت تمنفقتن او نظر تم نظر فن اللہ عالم ہوں تم جو خرچہ بھی تم کرتے ہو جو خرچہ بھی تم کرتے ہو اور وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے ماں انفخت تمفقت جو مال بھی تم خرچ کرو او نظر تم میں نظر یا جو منت تم مانو منت مان لی کہ میں اتنا پیسہ صدقہ کروں گا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں گا تو فیض اللہ یا تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے یعنی سے چھوٹا بھی دفاقہ اگر تم کرو گے یا نظر تو زبان سے مانی ہے دل کے اندر نیت تم نے کی ہوئی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر چاہے کسی اور کے سامنے نہ کی ہو کسی اور کو بتانا ہو مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے نظر مانی ہے اچھے کام کی نظر بنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر بھی عطا فرمائے گا کمال اس بالبین میں انصار اور جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یعنی جو لوگ صدقہ کرنے کے بجائے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں لوگوں کے حقوق مارتے ہیں تو ان کو آخرت میں جب وہ پہنچیں گے تو ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے پھر صدقات کا ایک اور اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیا میں بیان فرمایا وہ یہ کہ صدقہ آیا الل اعلان کرنا چاہیے یا چھپ کر خفیہ طریقے کرنا چاہیے تو اس کے حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ان تبد صدقات کی فن ماہ ہی ان تخ ص اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے پناہ ہی تب بھی اچھا ہے یعنی بتا تو خود ظاہر کر کے دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن فرمایا کہ ان تخوہ وہ تو لیکن اگر تم اس کو خفیہ طریقے سے دو چھپا کر دو پوکرا کو تو فہوخ خیر اللہ کو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے یعنی بتلا دیا کہ سے جائز تو دونوں باتیں ہیں الانیہ دینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور چھپا کر دینے میں بھی کوئی گنا نہیں ہے لیکن چھپا کر دینے میں فضیلت زیادہ ہے فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں ریا کا نام و نمود کا کوئی احتمال نہیں ہوتا اور لینے والے کے لیے بھی شبکی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اگر کسی آدمی کو آپ علاج علاج مجمع عام کے اندر دے رہے ہو کوئی پیسے اس کی امداد کے لئے تو ایک تو اس میں احتمال اس بات کا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے دینا نام و نمود کی وجہ سے نہ ہو دوسرا یہ کہ جو آدمی مجمع آم کے اندر اس کو آپ دے رہے ہو اس کو لیتے ہوئے کچھ شرم آئے گی لیتے ہوئے کچھ شبکی وہ اپنی محسوس کرے گا اس لیے اس میں یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جو اس کو نامناسب بنا سکتی ہیں یا ناجائز بنا سکتی ہیں اگر بالکل کل کیا کاری کے نیت ہو تو وہ بالکل ہی ناجائز اور حرام ہوگا اور اگر ریا کے کی نیت تو نہیں ہے لیکن کوئی آدمی اپنی شبکی محسوس کر رہا ہے اس کو تو یہ کم از کم کراہت سے خالی نہیں ہوگا ہاں ان دونوں چیزوں کی بات نہ ہو تو اس وقت میں دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے بھی دے سکتے ہیں لیکن فرمایا کہ ہر حالت میں بہتر یہ ہے کہ تم اس کو چھپا کر دو تاکہ ہر قسم کا خرچہ اس سے نکل جائے اسی لیے میں فرمایا کہ جو سات آدمی سسور کریم صلی اللہ علیہ نے بتائے ہیں کہ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس طرح کہ اس کا دائیں ہاتھ جو کچھ خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلتا کہ کیا خرچ کیا یعنی اتنے اقفا کے ساتھ اور اس طرح چھپ کر وہ خرچ کر رہا ہے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی تو لہذا چھپ کر کرنے میں زیادہ فائدہ ہے وہ یوکفر مِنْ انکمن اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا جب تم صدقات کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہاری جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود معاف فرما دے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے میں خاص طور پر صلاحیت رکھی ہے خاصیت رکھی ہے گناہوں کی معافی کی حدیف نے فرمایا کہ صدقہ جو ترف القتیہ کہ صدقہ جو ہے وہ گناہ کو بجھا دیتا ہے تو اس کی ایک خاصیت یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی صدقہ کثرت سے دینے والوں کے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں وہ اللہ بات تامرون خبیر اور اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے یہ بکثرت اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام و ہدایات کے آگے پیچھے یہ بات فرماتے رہتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے لہذا ایسا نہ ہو کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ اللہ تعالی کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے تحت کرنا شروع کر دو جو کام کرو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو اور اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے تمہیں حکم دیا گیا ہے یا جس کی ہدایت دی گئی لین سارے کا ہدا اللہ بلاکن من یہاں ماتم فکون خیریت مماتکون لپتغ و عیسائت کریمہ کا ایک شان رضول بخری نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بعض انصاری صحابہ کے کچھ غریب رشتے تھے مگر کیونکہ وہ کافر تھے اس لیے وہ ان کی امداد نہیں کرتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئیں تو ان کی امداد کریں تو اس طرح یہ آئے تقریبا نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ آپ پر ان کے اسلام لانے کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی اگر آپ ان غریب کافروں پر بھی اللہ تعالی کی خسودی حاصل کرنے کی نیت سے کچھ خرچ کریں گے تو اس کا بھی پورا پورا ثواب ملے گا چناتے اس پس منظر میں یہ آئے تقریبہ آئی ہے کہ کا ہوں. اے پیغمبر ان کافروں کو راہ راست پر لانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے ملاقن اللہ یادی میشا لیکن اللہ جس کو چاہتا رہ راست پر لے آتا ہے وہ ماں تم فلی انسکی اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے تمہیں اس سے کیا غرض جس کو دیا جا رہا ہے وہ کافی مسلمان ہے دینے کی حد تک تمہیں ثواب دونوں میں ملے گا جبکہ تم اللہ کی خوشصوی طلب کرنے کے لیے کسی سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے ماں تم تھکونا اللہ کو رضامندی حاصل کرنے ہی کے لیے تم خرچ کر رہے ہو کسی اور مقصد سے نہیں کر رہے تو چاہے وہ غیر مسلم ہو لیکن ہے تو غریب اور ان غریبوں کی امداد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا تمہیں عزر ملے گا لیکن مقصود اس سے نفلی صدقہ ہے زکاۃ جو واجب اور فرض ہے وہ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ رسری فرما دی کہ مسلمانوں ہی سے وصول کی جاتی ہے مسلمانوں پر ہی خرچ کی جاتی ہے لیکن جو زکوٰۃ کے علاوہ صدقات ہیں اور جن کی ترغیب ان آیات کریمہ میں دی جا رہی ہے اس میں مسلمان و غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے وہ جس طرح مسلمان کو دے کر ثواب حاصل ہوتا ہے اسی طرح غیر مسلم کو دینے سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے جبکہ مقصود اللہ تعالی کی رضا جوئی ہو ماتم رات یلح اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا یعنی آخرت میں تمہیں پورا کا پورا ملے گا یعنی اس کا پورا پورا عزر ملے گا وانتم لا تظلمون زمون اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا پھر اللہ تبارك تعالیٰ نے اگلی آیت میں صدقات کا ایک خصوصی مصرف بیان فرمایا اور حضرت عبدالعباسعلم سے روایت ہے کہ یہ آیت جو آگے آ رہی ہے یہ اصحاب صفا کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ وہ صحاب کرام تھے جنہوں نے اپنی زندگی علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی سے متصل ایک جبوسرے پر آ پڑے تھے جسے صفا کہا جاتا ہے طالب علم کی وجہ سے وہ کوئی معاشی مشغلہ اختیار نہیں کر سکتے تھے مگر مفلسی کی سختیاں ہنسی خوشی برداشت کرتے تھے کسی سے مانگنے کا سوال ہی نہیں تھا اس آیت نے یہ بتایا کہ ایسے لوگ امداد کے زیادہ مستحق ہیں جو ایک نیک مقصد سے پوری امت کے فائدے کے لیے مقید ہو کر رہ گئے ہیں اور سختیاں جھیلنے کے باوجود اب کی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے چنانچہ فرمائے الفقر یعنی خصوصی طور پر مستعق ہیں وہ فقرہ الدین عفص روفی سبیل اللہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ لا فی الارض کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے لفظی معنی تو یہ ہے ماس کی تلاش کے لیے میں نے تشریحی بڑھایا ہے ورنہ قرآن کریم کا لفظ ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے تو مراد یہ نہیں ہے کہ زمین میں چلنے پھرنے سے ان کو کوئی جسمانی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتے کوئی بیمار ہے یا پاؤں میں لنگ ہے یہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ کیونکہ اپنے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر چکے ہیں اور اسی مقصد کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پڑے ہیں تو اب وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر کر معاش کی تلاش کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تو وہ اسی طرح یہاں پر آ کر پڑ گئے یقبل جاہلیا ناواقف آدمی ان کو دیکھ کر ان کو مالدار سمجھتا ہے یعنی وہ اپنی حالت اس طرح رکھے ہوئے ہیں کہ کسی کو ان کی حاجت کا پتہ نہ چلے وہ اپنے اتنے خوددار ہیں اتنے غیرت مند ہیں کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کا تو سوال ہی نہیں لیکن وہ اپنے آپ کو رکھتے بھی اس طرح ہیں کہ دیکھنے والے ان کو مالدار سمجھے اور یہ تعفف یہ جو انہوں نے یہ اپنی حیات بنائی ہے کہ وہ دیکھنے میں لوگوں کو مالدار نظر آتے ہیں یہ اپنی پاک دامنی کی وجہ سے یعنی ان کے دل اتنے صاف ستھرے اور پاکیزہ ہیں اور خود اتنے پاک دامن ہیں اتنے غیرت مند ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے ایسا رکھا ہوا جیسے مالدار آدمی ہوتے پھر فرمایا کہ تعریف ہم بس کی ماں البتہ تم ان کو چہرے کی علامتوں سے پہچان سکتے ہو یعنی انہوں نے اپنی ظاہری حالت تو بنا رکھی ہے مالداروں جیسی لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہے کئی وقت کا اگر فاقہ ہو بھوک کی شدت ہو تو چہرے پر اس کے اثرات نظر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر بھی فکر و فاقے کے اثرات ان کے چہروں پر نظر آ جائیں اور اس کے نتیجے میں تم ان کو پہچان لو کہ یہ مستحق ہیں لیکن ان کے ظاہری حالت سے کہیں پتا نہیں چلے گا ان کے انداز و ادا سے کہیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ وہ کچھ مانگنا چاہتے ہیں یا حاجت مند ہے اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے تعریف ہوں بھی ہم کے کہ تم ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لو گے یعنی اللہ تعالی نے ان کے چہروں پر ایسا نور رکھتا ہے کہ ان سے تم پہچان لوگ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالی کا دین حاصل کرنے کے لیے وف کر دیا لائے سلور سے الحافہ اور یہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے اس میں بتا دیا کہ یہ ایک بڑا اچھا وصف ہے کہ آدمی باوجود حاجت کے اپنا ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ پھیلائے اور یہ لگ لپٹ کر جو کہا گیا اس کا معنی یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر لگے لپٹے سوال کر لیتے ہیں بلکہ ایک محاورہ ہے کہ مطلب یہ کہ جیسے عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے فقیروں کی یا جو بھیک مانگنے والوں کی کہ وہ لگ لپٹ کر سوال کرتے ہیں تو یہ لوگ اس قسم کے نہیں ہیں کسی سوال کرتے ہی نہیں تم وہ ماتم سے وہی نواحبی علیم اور جو کچھ بھی تم مال سرد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہوگا تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مصرف بتا دیا کہ ایک تو اصحاب صفا نام ان کا نہیں لیا لیکن انہوں نے ان کی صفات بیان فرما دی جس سے بتلانا کا مقصود ہے کہ یہ صفات آئندہ بھی جن لوگوں کے اندر پائی جائیں گی وہ تمہارے زکوٰۃ اور صدقات کے زیادہ مستحق ہوں گے پہلی بات تو یہ کہ فرمایا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مقید کر رکھا ہے یعنی کسی دینی کام کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مقید اس طرح کر لیا ہے کہ وہ اپنے معاش کی تلاش کا ان کے پاس وقت نہیں ہے یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صورت اسی وقت جائز ہوتی ہے کہ آدمی اپنی معاش معاش کی سرگرمی سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو کسی دین کے کام کے لیے وقف کر لے یہ اسی صورت میں جائز ہوتی ہے جبکہ خود اس کے اندر اتنا توکل ہو اور اتنی طاقت ہو کہ وہ اگر فخر و فاقہ بھی پیش آئے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے کسی کے سامنے دست سوال پھیلانے کی نوبت نہ آئے اور جیسی بھی حالت گزرے شبر و شکر کے ساتھ وہ گزارنے پر قادر ہو خود اور اس کے کوئی بیوی بچے ہوں نہیں کہ جن کی ذمہ داری اس کے سر ہو تو ایسا شخص اگر اپنے آپ کو ماں کی بشغذے سے تعریف کر کے وہ کسی دینی کام میں لگ جائے تعلیم میں تبلیغ میں دعوت میں جہاد میں تو بے شک اس کے لئے ایسا کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ وہ قابل تعریف ہے اور بہتر ہے بہت عجر و ثواب کا موجب ہے لیکن جس ہفت کے پیچھے بیوی بچے ہیں ان کی کفالت اس کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ معیشت کا بندوبست کرے یا یہ کہ ہے تو اکیلا لیکن خود فقر و فاقہ سہنے کی طاقت نہیں ہے اندیشہ ہے کہ اگر میں جو معیشت کو تلاش کرنے سے ہٹ کر میں اپنے آپ کو اس کام میں مصروف کروں گا تو کسی وقت مجھے لوگوں سے مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے گی سوال کرنے کی ضرورت پیش آ جائے گی دونوں صورتوں میں یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی جو معیشت کے ظاہری ذرائع ہیں ان کو چھوڑ بیٹھے اور اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے وقف کرے لیکن اصا و صفا حضرات تھے کہ نہ تو ان کے ذمہ کسی دوسرے کی کفالت تھی نہ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ ہمیں بھوک ستائے گی تو ہم کہیں ہاتھ پھیلایا کریں گے جا کر وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر صورتحال پر رازک ہے چنانچہ اللہ تبارک تعالی پھر ان کی حاجات بھی پوری غیب سے فرما دیا کرتے تھے تو اس لیے یہ ان کی تعریف جو کی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مقیت کر لیا ہے زمین میں اس معنی میں مقیت کر لیا ہے کہ ان کو معاش کی تلاش کے لیے باہر نکلنا نہیں پڑتا نہ نکالنے کی ان کو ضرورت پہ آتی ہے اور نہ وہ نکل سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وف کر رکھا ہے لیکن ہر انسان اپنے آپ ان پر قیاس کر کے اگر اس طرح کرنا چاہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں طلب کسب الحلال فریق تم مال حلال کا قصب کرنا اس کو کمانے کی کوشش کرنا یہ بھی جو فرائض عبادات ہیں ان کے بعد دوسرے نمبر کا فریضہ انسان کے ذمے یہ ہے کہ وہ حلال کمائے اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے زیر کفالت افراد کے لیے تو اس لیے اس سے کوئی یہ غلط نتیجہ نہ نکالنا چاہیے کہ یہ بات کوئی پسندی رہا ہے کہ آدمی اپنا روزگار چھوڑ کر اور اپنے آپ کو کسی خالص ایسے کام میں وقف کر لے جو دین کی خدمت کا کام ہو پھر فرمایا کہ لائے ستیوں ضرور تو ہو گیا کہ اس, اس میں معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لئے مقیر کر لیا ہے تو وہ تمہاری طرف سے اگرچہ وہ خود تو سوال نہیں کرتے لیکن تمہاری طرف سے وہ لوگ زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ تمہاری طرف سے ان کی امداد کی جائے دوسری بات یہ کہ اس میں اس بات کی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی آدمی اگر کتنا ہی آمدنی اس کی کم ہو لیکن وہ دوسروں کے سامنے اپنی احتیاج ظاہر نہ کرے بلکہ وہ اپنے آپ کو مالدار جیسا رکھے دیکھنے میں تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے اور ایک انسان کو ایسا ہی چاہیے بھی اس کو تو یہ چاہیے اور دینے والوں کو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ترجیح دیں صدقہ دینے میں زکوۃ دینے میں اور ان کی امداد کرنے میں ایسے لوگوں کو ترجیح دیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے سفید بوٹ ہیں اور ان کے ظاہری حالت سے ان کی اشیات کو پتہ نہیں لگتا ان کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے دینے والوں کے لیے یہ بھی اسی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر اسے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینے کو زیادہ پسند ہیں تو اس سے ایک خودداری کا سبق مل رہا ہے انسان کو کیسی حالت ہو اس میں اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نہ آنے دیں اور دینے والوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دیں اور یہاں یہ مسئلہ بھی مطلب دینا مناسب ہے کہ جب سفید پوسٹ لوگوں کو دیا جا رہا ہے تو چاہے زکات ہی دی جائے رہی اگر بس ہٹتے کہ وہ مستحق زکات ہوں صاحب نصاب نہ ہوں تو ان کو زبان سے یہ بتانا ضروری نہیں زبان سے یا کسی بھی طریقے سے بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ ہے بلکہ زکات مطلق ہدیے کے طور پر بھی دی جا سکتی ہے کچھ کہے بغیر بھی دی جا سکتی ہے ہدیہ کیا کر بھی دی جا سکتی ہے آپ کے لیے ہے تو زکوات کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو دینے کی اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص طور پر فضیرت بیان فرمائی ہے اور پھر آخر میں فروغ دیا کہ وہ مات اللہ حبی علیم جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو بھلائی کی چیز یعنی مال تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے لہٰذا تو تمہیں اس کا عزد انشاءاللہ شاء اللہ ملے گا چنانچہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجر طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما دیا کہ اللہ سکون امبالحم بلّی و جو لوگ اپنے مال دن رات خرچ کرتے ہیں بل رات کے وقت اور نہار دل کے وقت دن رات خرچ کرتے ہیں سر رن و الانیہ خاموشی سے بھی اور الانیہ بھی فلحم عجرم ادرب بھی تو وہ اپنے پروگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے ولاحب نہ لحم ولاحم یا جنون اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا جیسا کہ پیچھے بھی گزر چکا ہے یہ اصولی طور پر اللہ تبارک صار نے انفاق کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری سنا دی کہ ان کا اجر ملنے والا ہے اور ان کو ایسی جنت میں وہ پہنچیں گے جہاں کسی قسم کا خوف یا حزن اور غم ان کو لاحق نہیں ہو